بے شک ہم نینا کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہ ہو بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے